بسمان الرحمن الرحیم نے کرام یہ قرآن ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ گورنر اس نے منتظر کیا اور اس نے برقرار رکھا تھا جس نے دو برس سے زیادہ کبھی کسی گورنر کو برا ہے تیسرا یہ رشتہ تھا کہ میری مملکت کا سربراہ بنا دیا اس کے سماڑوں ہونے کی حیثیت میرا یہ تریہ ہے کہ اس کے خون بہت ہوگا چار برس ہم پینتیس آخر چھتیس تینتیس اڑتیس انتالیس اور چالیس پانچ برس امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہا کے درمیان چنگے ہوتے ہیں ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ کا عنہ ایک منصوبے کے ہے جو ان لوگوں نے بنایا تھا جو اس نے حضرت علی کے پرانے شیا تھا حضرت علی کے پرانے ساتھی آج ہی جو اس نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ گئے تھے جب حضرت علی نے جنگ سکتی میں مسلائے تحقیم کو تسلیم کر کے جناب ابو بسا کر اور جناب امرت نیا رضی اللہ تعالیٰ ہوا ان دونوں کو پہلے تسلیم کیا انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ملک میں سارے پسار کی جان کی نہ ایک حضرت علی محاذ اللہ دوسرے حضرت علی معاوی عماد اللہ تیسری حضرت ہمر لحاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا فیصلہ کرو ان تینوں کو ملا کے ساتھ ایک دن مقرر ہوا تین آدمی تیار ہوئے زہر کے اندر خنجروں کو زہر کا پانی پلایا مقررہ دن کے لیے وقت مقرر کر کے کہ نماز پجر کے بعد ان تینوں پر حملہ کرنا کیوں کہ یہ تینوں حکمران ہونے کے باوجود نماز خود پڑھایا کرے نماز اور دیا حق کوئی جا کے اس کو بتلا رہا. امیر المومنین وہ ہوتا ہے جو نماز بولو جو نماز خود پڑھا اور جس کو پڑھنی بھی نہ آئے وہ امیرن ہو سکتا اور سب کچھ کہا تینوں کے خدا کی قدرت اس رات جو رات مقرر کی حضرت امریک میں آپ اپنے گھر سے آئے ان کو بیمار ہو حضرت معاویہ نکلے رات کے اندھیرے میں اس نے بار کیا بار کو اچھا پڑا حضرت معاویہ کی کمر کو چھوتا ہوا خنجر پائے گئے ادھر حضرت علی پوپا میں آئے اس نے بات کیا حضرت علی پہ وار تاری پڑا حضرت علی شہید ہو حضرت حسن خریدا یہاں سے چلتا چلتا یہاں سے بات کا آغاز ہوتا حضرت حسن رضی اللہ تعالی اپنے روپکا کے کہنے پر حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے کو پتلی صابا کے مدار میں پہنچے جو کوربا سے تقریبا جو کھے تقریباً ڈیڑھ سونے کو کونی میں پاس تھے وہاں حضرت حقن کو معلوم ہوا کہ میرے شیلا میرے ساتھ وہی سلوک کرنے والے ہیں جو انہوں نے میرے باپ کے ساتھ کیا حضر بحضر بڑے پریشان ہوئے اب کیا کیا جائے سوچا کہ سر گروہان لشکر کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کیا جائے ہوا فرمانے لگے جب جاسوسوں نے چلا کہ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہلا دینے لگے فرمانے لگے میں وہ کام کروں گا جس کی خوشخبری اور پشین گوئی vamos a cortar el آپ نے برلا ان اپنی آدار کہیں گے لوگ تم کو کیا معلوم ہے کہ ابھی ابھی جلیل نے مجھ کو آ کے کہا کہ اے نبی یہ تیرا بیٹا سردار ہے کیوں سردار ہے لڑے گا جنگ کرے گا نہیں اس لیے سردار ہے لا یوسلے ہنزلہ ہو اللہ لگے ہے بین پا پتا ہی نہیں عظیم آتا ہی نہیں اس لیے سزا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان سنا کروائے گا جن کے درمیان نہیں سمجھ نہیں آئی جن یہ گروہوں کے درمیان کہتے ہیں لڑنے والا تاخو امام معصوص نہ تو کہ بھائی دونوں گروہوں کو مسلمان کہہ رہا ہے تو بات کہہ رہا ہے کون سچا جس میں رابطہ قرآن آیا جس میں کہ میرے آیا کہ تو سچا نبی نے دونوں گروہوں کو مسلمان کہا اور آج تیری کتابوں سے ثابت کر کے جاؤں گا مسلمان ذرا پہلے بات کو سمجھ لے کس کا سمجھ لوں کہا صلح کروائے گا حضرت حضر نے اپنے کمانڈروں کو کہا میں نے معاویہ سے صلح کا فیصلہ کر لیا انہوں نے پوچھا صلح کس طرح ہوگی کہنے لگے میں امامت سے دستبردار ہو ہوگا ہوں میں امامت سے دست بردار ہوگا ہو کیا لگے مانو گے کس کو کیا لگے میرے معاوضہ ساتھ سی چکی تھی اور کائناب کا کوئی سیا ہے میرا چیلنج ہے بیگم کوٹ میں کھڑے ہو کر پوری کائنات کے के नहीं پنجاب کے نہیں پاکستان کے نہیں کہ ان کو ار کے دو پڑنے نہیں آتے کائنات کے سیوں کو عرب کے سیوں کو ادب کے سیوں کو کوئی ماں نہ کا کائے میرا حوالہ غلط کر کے دکھائے کعبے کے رب کی قسم ہے لاہور میں رہنا چھوڑ دوں گا <تصفح> ندی نے ان کی مستور کی توہین کی ہوگی میں کہتا ہوں آج تم خانواد حسین کی عورتوں کی توحید کرتے ہو کہ بازاروں میں کبھی زبانوں کے ساتھ ان کے نام لیتے ہو کون ہے جو اپنی ماں کا نام بازاروں کے سامنے لینا خبر رکھتے یہ حسین یہ حسن یہ علی تمہارے ہاتھوں کے اتنے ستا ہے زندگی میں بھی تم ستاتے رہے موت کے بعد بھی تم لوگوں کو موت دے کبھی کیا کہتے ہیں آج کسی معمولی آدمی کی بیوی کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہتے اس کا نام یہ کہتے ہیں مسز فلان مسز خان مسز مرزا بیگم چاہیے اس کا نام نہیں کہتے اس کے شوہر کا نام لیتے کیوں کہتے ہیں کہ نام لینے میں کافی اور میرے نبی کی نواسیاں بھی ایسی ہیں جن کے نام تم بازاروں میں نہیں رہتے کوئی خدا کا خوف کرو بولو انہیں حیا کرنا چاہیے جن کی بیٹیوں کے نام بازاروں میں لیے جاتے کبھی اپنی بہن کا اپنی ماں کا نام ہے اسی لیے علی نے کہا تھا کتاب تمہاری محد البلا اپنے شیعہ کا خدمت کرتے ہوئے ماں کو, کو مخاطب کرتے ہوئے کاش معاوضہ میرے ساتھی تیرے اور تیرے میرے ہوتے کاش معاوضہ میرے ساتھی تیرے اور تیرے میرے ہوتے پھر میں دیکھتا کہ تم میرا مقابلہ کر سکتا ہے کہ نہیں میرے کو بلے ہی بہمان بڑھ گئے کتاب تیری آج پہلی مرتبہ کتاب ساتھ لے کے آ رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے عربی کا ماہر ہے عربی بولتا ہے عربی جانتا ہے عربی کی عبارت بنا लिए اس کے لیے کوئی مشکل نہیں سیوا شیعہ کے نزدیک ساری کائنات میں سب سے مقدس کتاب اگر کوئی ہے تو نحسل بنا رہا ہے ساری کائنات میں سب سے مدد کون سی کتاب ہے قرآن اور بولو نہیں قرآن کیوں اس لیے قرآن کہتے ہیں تبدیل ہو گیا قرآن بدل گیا میں نے دو سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ کبھی اس کو بھی گفتگو کروں لیکن کیا کروں بڑے لگتے ہیں وعدہ ہے پرسوں ان شاء اس موضوع پر فرم کا آباد میں گفتگو ہوگی صرف قرآن کے بچے سنوگر قرآن مانتے نہیں حدیث مانتے نہیں سب سے مقدس کتاب کون سی اور یاد کر لو کون سی کتاب نیا Thank you. سن لے انت میرے بارے میں کیا کہتا ہے فرمایا بننا ہے لاواوک پو بلنا لاواد بنا اور ٹیپ ریکارڈیں بھی محفوظ کر رہی تم بھی سن رہے ہو سی آئی ڈی بھی میرے لیے بہت آئی ہے خدا ان کو خوش رکھے جو بات ان میں نہیں پہنچ سکتی ان کے ذریعے پہنچتی ہے اور ہماری تو بہت نوٹ کرتے ہیں اوروں کی کم کم جلسے اور بھی ہوتے ہیں ہمارے لیے اسپیشل گورنٹ کے لوگ آتے ہیں ہم نے کہا ان کے لیے کیوں نہیں آتے کہنے لگے تم کھڑکتا ہے دل یستا میں کہاں کیا تم کھڑکتا ہے دل یستا میں کی کیا وہ سخت انداز اللہ کا کے رب کی قسم ہے علی تو اگر قسم نہ کھائے تب بھی بے بار ہے تو قسم کھا کے کیوں کہتا کہا اس لیے کہتا ہوں کہ میرے ماننے والے بڑے بے ہیں میرے ماننے والے بڑے بڑے بے ادبارے اس لیے قسم کھا کے پیروج کا سما ہوا کہا سما ایک سو بیالیس لواد مل رہا اور سارا بلوم روا رکھے ہوئے ان کے لیے کہتا ہوں صرف بدت تو بھی نہیں کہا لواد آد کسم بھی کھائی لام تاکی کا بھی گائے پتا تھا انہوں نے دن ہی کو جھوٹ کے نام پہ ترمیش لیا ہے اس لیے سوری تاکی کی نہیں کہا لواد مل ان مویا سارا بنی بیکم سرپتنی نارے بھی آخر و اور میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں مواویہ کے ساتھی سچے میرے ساتھی کھوٹے مویا کے ساتھی سچے میرے ساتھی کھوٹے ملی انارا پکر ہم اور میرے سونے کے بنے ہوئے को لے لے مجھ کو لوہے کے بنے ہوئے لے لے کیوں یہ علمان اس کے ساتھ ہی نہیں کیا تھا؟ سن لے اس کو معصوم مانگتا ہے میں نبی کا چوتھا خلیفا آشق مانتا تھا. کہا لے یا سارا تم بالکل کاش میرے تبدیلی لے لے اپنا ایک دے لے میرے دس لے لے اپنا ایک دے لے اتنے کھوے اتنے کھوتے کہ دوسری جگہ سی راجمے لکھا اتنے بہمان اتنے ابھی کتنے اتنے کہ اگر ان کو پیالا رکھنے کے لیے دوں تو اس کا کڑا چھوڑا دوں ماہ ہے ہے تمن اللہ خاشا باتیں بھی لا صاحب بے لکڑی کا پیا کے پاس امانت رکھوں ان کو اور کچھ نہیں ملے گا اس کا دستہ توڑ کے ٹھیک ہونے لگا دیں اتنے ہی مانگا اتنے ہی مانگا یہ پھر ڈی نیب البلا نے کہا و انی ہے ان کی مدل کو ہم اللہ میں ان سے تنگ یہ مجھ سے تنگ اور بس اور اللہ دلاوا پہلا کما جما کل ملو اللہ ان پر تیری لان میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ان پر اپنا دن کر ان کو اس طرح پگھلا دے جس طرح پانی میں نمٹ پگل جاتا یہ باپ نے کہا مانتے ہیں امام معصوم مسلے پہ بیٹھا ہے کی بات کی وہی سیوں میں سے ایک آگے بڑھا اس نے نیچے پڑا ہوا مسلح نیچے سے کھینچ دیا اور کہنے لگا یار مزل المسلمین تو امیر المنی نہیں تو مزل المسلمین ہے امیر صاحب شیخ مفید کی بیام البرا تبرسی کی حالات مشتبل ختن شیر کو پیس دیتا ہے مسلح نیچے سے کھینچ لیا اور کہنے لگے تو امیر المومنین نہیں مومنوں کا دلیل کرنے والا ہے تو مسلم حسن نے دیکھا کہا میں نے ذلت کی بات کیا تھی کہنے لگا تم روایا سے سنا کرتا ہے حسن نے جواب دیا جس کے ساتھ ہی تم جیسے ہوں گے وسولا نہیں کرے گا تو ہم کیا کرے گا ایسے اگر وسولا نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا اور تاریخی الفاظ کرے اسی مقیب نے لکھا اسی طرف نے لکھا ہر نے کچمل گمنا نے لکھا ملا ماکر میں نے حیات القلوب میں لکھا ہر رد حسن نے کہا کہا مجھے ڈر ہے اگر میں جنگ کے لیے نکلوں تم برابر آنے کی اتسک ہو مجھے این مارکے میں پکڑو گے معاوضہ کے پاس فروخت کر دو گے دوہوں کے باتیں یا معاوضہ مجھ کو احسان کر کے چھوڑ دے گا یا میری گردن اڑا دے گا اگر گردن اڑا دیا تو رسول کا نوکا مارا جائے گا پھر احسان کر کے چھوڑ دیا تو قیامت تک میں اس کے احسان کا بدلا نہیں چکا دا. اس لیے کہتا ہے کہ میں اس کا کسان کروں کریں گے نہیں سلا کریں گے تیار نہیں ہم کچھ کے پستے لگا اصا تو میں لے اب اپیل ہروں باتوں میں شیر اور جنگ میں بھیڑ باتوں میں شیر اور جنگ میں یہ ریاض حکومت کی حکومت ہے ماشاء اللہ اتنی نازک دی بی ہے جس میں جو بھی چاہے چڑھ رہا ہے کوئی بڑھنی پڑتا یہی تھی کہ نازک آپ دینے پر کھیت نہ لگ جائے جناب جنرل صاحب اگر حکومت نہیں ہو سکتی نہ گھر جا کے آرام سے بیٹھو اس ان پاپڑ میں کی ضرورت کیا ہے یہ بھی آگے ہے مطالبہ ان کی تاریخ میں کہیں جب جانتے ہیں ساری تاریخ اگر یہ قربانیاں دینے والے ہوتے تو حسین کربلا میں شہید نہ ہوتا ہسن اپنی خلافت سے دن بردار ہوتا یہ مرنے والے یہ مر جائیں گے میرے کو سننے کا کوئی بات نہیں ہاتھ کنگن کو آرتی کیا میدان جنگ میں اپنے جوہر جانے جاؤں گی اپنے جوہر بھی, بھی صبح سبے آر آپ کا ادھر سے معاونیہ کلیکٹر بھی کیا ادرت حسن کا بھی دونوں طرف سے لٹ ایک دوسرے کے مقابل سفرات ہوئے ابھی حضرت حسن اپنی سبوں کا معائنہ کرے کہ شیعہ اٹھا ایک کام تھا شیا حضرت حسن کے ساتھی سے خنجر کا پار کیا ندی کے نوسے کی کمر سے نکلتا ہوا خنجر پوری ران کو ہوا بے وفائی ان کی دیکھا تھا بے وفائی ان کی دیکھا اسی لیے تو کسی نے کہا تھا الکو بھی بولو اسی لیے کسی نے کہا تھا الکو بھی اسی طرح جس طرح پنجاب میں کہتے ہیں ہرائی تو بولو نائی کا نا متائی کس کا نہیں کھائی ہم نے کبھی راہیوں کو یہ بات نہیں کہی سارے ہمارے یہاں بھی ہیں لیکن جب سے دیاؤ لکھ کر ہی لیتا ہے ہمیں اس بات پر بھی نہیں آ گیا اور پتہ نہیں جلیٹوں نے کس طرح اس پہ اعتبار کر ایک بار کر کے بچارہ پھر نے ہمیں خان کوئی پوچھتا نہیں اور اس آرٹ کی میں عزتیں ساداش نہیں گئی اور جس پیر کا مرید تھا وہ پیر مرید نہیں مانتا کہتا ہم نے ٹھیکے پہ دیا تھا یاروں نے کبزہ کر لیا بیس <تصفح> کماروں کہتا ہے ہم نے ٹھیکے پہ دیا تھا ان کو پتا نہیں کہ ٹھیکے پہ دینا کام مشکل ہی ہوتا ہے گاؤں والی مانو جنہوں ٹھیکے پہ چیز دے, دے دو وہ چکن نہ ہی <تصفح> جماعت دیکھتے نہ ہی نہیں لینا چھٹنا اور یہ سا دن تو چھٹے کہ اللہ نے بدلو کروں گا جلن کے ایس گھر جی فی لے کا مدد نظر کرتی پھر جنے کے بچارا بڑا سندھا سیا سالتا سنگری بچا بچارا پنجاب نے وقت پی گیا ہے کے گا وہ یاد کرے گا اگے اب بھی ایک سندھی آیا سی دی لاش ہی واپس بھیجی تھی اسی ٹھیکے سے لے کے بندہ ثبوتہ واپس نہیں بھیجتے بھی بھی. تو سمجھے میں نے سب کا ہی کام کرو کر نہیں چاہیے پیا لگتے اختیارات واپس لے رہے ہیں دیکھو تو صحیح کبھی شیشے میں کہنا دیکھا ہے مجھے دوست نے کہا اس کا نام کے ساتھ شیشے کا نام نہ لیا کرو میں نے کہا کیوں کیا بات ہے کہہ کہ اتنا خوبصورت ہمارا وزیر آدم ہے جب شیشہ دیکھتا ہے شیشے کو دربارے جاتی ہے اتنا خوبصورت ہے یہ بھی تو کل یہ خودی وہ خودی ان سے وفاقی ہم ان سے کی ہے جو نہیں جانتے وفا بھی اس چکر سے باہر نکل سکتا کہو تو صحیح طرح نکل کے دکھائے عقیدہ یہ ہے میرے بیٹے نے ابھی بیان کیا اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے حق آ حق کاشنا اور حق کا ڈھائی اور علم بردار بنا دے ہم نے تو اللہ کے مدد سے اپنے رب کے دین کے لیے اپنے آقا کے دین کے لیے اپنی پوری اولاد کو برقرار رکھا اللہ قبول کرو سن لو بات کہتے ہیں کوئی بات یاد کر لو قیامت تک یاد رکھنا اور جس کو پوچھو اس کو کہو حضرت جی جواب ذرا تین آسان چونکے چناکے چنا کے مدن یہ نہ لگاؤ سیدھی سیدھی بات کرو تمہارے نزدیک امام کیا ہوتا ہے معصوم طرح نبی معصوم ہوتا اتنا امام بھی اور بولو اتنا امام بھی اور معصوم کس کو کر کے جس سے کوئی غلطی ہو سکتی اب بتلاؤ تمہارا امام عالر صاحب شیخ مقید کی چھپی ہوئی تہران کی چھاپہ خانہ ایران کا اور مکتبہ کمبھ کا جہاں کا خنینی رہنے والا ہے جہاں کا اس کی چبی ہوئی کتاب سدا ایک سو نبے ایک سو اکانوے کتاب بھی شیعہ کی پریس بھی شیعہ مکتبہ بھی شیعہ شہر بھی شیعہ ملک بھی شیعہ سنو اس کتاب کے نبے اور ایک سو نبے ایک سو اکانوے سب مل کا ہے